شہید اسلام ڈاٹ و کلی شہی ہر چیز کے پیدا کرنے والا ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق ڈاٹ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ کہا جی رابطہ سورہ کہا سورہ بنی اسرائیل پہلے سورج میں دعوی توحید پہ دلائر ثلاثہ قائم تھے اس میں بھی دلائر نکلیاں ہیں نیت پہلی صورت کے آخر اور اس صورت کی ابتداء میں صدارت قرآن اور تحمید باری تعالیٰ کا بیان ہے خلاصہ اس صورت کے چار دعوے ہیں عالم الغیب صرف اللہ تعالی حاضر نادر بھی وہی دو کارساد مشکل خشا مختار کل بھی وہی چوتھا متصرف علم بھی وہی ان دعووں کا بیان اس آیت میں ہے آگے آئے گی لہو غیب السماوات آباد یہ علم غیب کا اب صرف ہی میں حاضر ناظر بالحمن دونوں کار سعد مشکل شافۃ اللہ ولا یشر غفیقی اح دا متشر فلم بھی وہی ہے موسا اور خیزر علیہ السلام کا قصہ پہلے دعوے سے متعلق علم غائب اور صابقاب کا قصہ دوسرے سے متعلق کون جی حاضر و نادر اچھا راج الین آگے آئے گا یہ واقعہ تیسرے دعوے سے متعلق ذوال کرنین کا چوتھے سے علاواز تمہید پرائز خاتم الانبیاء بے سباتی دنیا دنیا بقاخرت عداوت شیطان ججرات آخر میں ساری صورت کا خلاصہ میرے عزیز بات یہ تھی کہ مشرقی مکہ کا ایک وقت کیا یہود مدینہ کی طرف اور ان کو کہا کہ ہمارے ہاں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 کہ یہ کوئی نبی نہیں ورنہ جلدی جواب دیتا خیر پندرہ دن کے بعد پھر یہ جواب آتا ہے اور وہ کے متعلق جواب سن چکے ہو نا اب کس کے متعلق ہے عصاب کہاو کے متعلق ذکرن کے متعلق ابھی میں نے کہا تھا کہ پہلی صورت کا ابتدا ہوا تصویر سے سبحان لدی شراب یاب دہی اس کا اختتام کس پہ ہوا ہے تکبیر پہ اب اس صورت کے ابتدا ہو رہا ہے کہ سے تحمید پہ تو یہ ایک عجیب مناسبت ہے نا الحمدللہ یہ دعوی توحید ہے الحمدللہ دعوی توحید سب خوبییں اللہ کے لیے ہیں اللہ انزل انضلال عبد الکتاب یہ دلیل ہے جی دعوی توحید کی دلیل لیکن ساتھ ساتھ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 اور تسلی خاتم الانبیاء نمبر تین www.shahideislam.com اس تمہید میں کتنی چیزیں ہیں جی تین چیزیں صداقت قرآن حکمت انزال قرآن اور تسلی خاتم الانبیاء سب خوبیاں اللہ کے لیے ہیں جس نے اتارا اپنے خاص بندے پہ کتاب کو تو یہ صداقت قرآن آ گئی یا نہیں جی یا جہ اے وجہ اور نہ کی واسطے اس قرآن کے ذرہ بھر کجی یہ کہ نقر کہا نفی ہے ذرا بھرکجی نہیں قرآن میں نہ لفظی کجی ہے نہ مانوی طور پہ کجی ہے کی اس سے پہلے عبارت مقدر ہے بل جالو کئی ماہ قرآن میں کجی نہیں بل جالہ کئی ماں بلکہ کیا اس قرآن کو مستقی بالکل مضبوط ہے ہر لحاظ سے لفظی لحاظ سے معنوی لحاظ سے یہ صداقت قرآن آ آگے کیا ہے دوسرے نمبر پہ حکمت انزال قرآن لکھو حکمت انزال کیوں اتارا تاکہ ڈرائے لوگوں کو عذاب سخت سے جو کہ ہونے والا ہے اللہ کی طرف سے وا بشر المومنین اور خوشخبری دے مومنین کو حکمت انزال یہی ہے انظار و تبشیر وہ مومن اوصاف لکھو اوصاف مومنین جو انبال کرتے ہیں نے ان لہم یہ مبشر بہ ہے مبشر بے۔ اس بات کی خوشخبری دے کہ ان کے لیے ثواب ہے اچھا باق سین ٹھہریں گے اس ثواب کے اندر ہمیشہ یہی بیشت والا ثواب با یوں ذرا اور ڈرائے خاص طور پہ بھائی ڈرانے کی بات پہلے ہے نہیں یوں ذرا باسن شریدہ وہ عام تھا یہ خصوصاً ہے اور ڈرائے خاص طور پہ ان لوگوں کو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 حضرت کو ہر وقت فکر ہوتا تھا کہ مکے والے مان جائیں یا نہیں مانتے تو تباہی کی طرف جا رہے ہیں عذاب میں جلیں گے تو اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو تسلی دی کہ آپ تب تبلیغ تو کریں لیکن ایسا نہ ہو کہ اس غم کے اندر گھلتے گھلتے آپ فوت ہو جائیں کہ زیادہ غم نہ کیا کرو تسلی خاتم الانبیاء بس شاید کہ تو ہلاک کرنے والے ہے اپنی جان کو ان کے پیچھے اگر ایمان نہیں لاتے ساتھ اس قرآن کے آصافہ غم کھا کھا کر بار بار تو غم کھاتا ہے غم کھا کھا کر اپنے آپ کو ہلاک نہ کر دے ان نہ جال نہ اختبار خدا بندی ہم نے جو کچھ زمین کے اندر ہے زینت واسطے اس کی یہ باغات ہیں سبزے ہیں پہاڑ ہیں کہ آزمائیں ہم ان کو کون میں سے اچھا اعتبار عمل کے اور بے شک کرنے والے ہیں کہ بے صبات یہ دنیا بے شک ہم کرنے والے ہیں اس چیز کو جو زمین کے اوپر ہے میدان صاف اور سب کو چٹیل میدان بنا لیں گے نہ محلات رہیں گے نہ تا تمہید قصہ اور کنارے پہلے کھلو دوسرے دعوے سے متعلق دوسرا دعوی کیا کہ حاضر و نازرف کس کی ذات ہے اللہ کی ذات ہے ام حسب نہ صحاب القا کیا گمان کیا تو نے کہ بے شک غار والے اور رکیم والے کانو میں نہ آیات تھے ہماری ایتو میں سے کوئی عجیب چیز تعجب کی چیز تھے ایک کاف کا معنی کیا ہے جی غا کہ بے شغار والے اور رقیم والے رقیم کے تین معنی لکھو پہلا معنی لاؤ ڈبلو سے مراد دل ہے دل وہ دل تختی دل جس, دل جس دل کے اوپر ان کے نام لکھے گئے تھے بادشاہ نے ان کے نام لکھ کے توشا خانے میں رکھ دیے تھے لو وہ تختی جن پہ ان ساتھ کے نام لکھ کے بادشاہ نے کہا رکھ دیئے تو شاہ خانہ خزانہ میں رکھ دی یہ پہلا معنی رکیم کا لو دوسرا معنی اس کا ہے پہاڑ جس پہاڑ کی غار میں جا کے رہے اس کا نام کیا تھا کہ رکیم تھا تیسرا معنی شہر یہ تین احتمال ہیں رکیم کے بارے میں بعض لوگ لوہ مراد لیتے ہیں بعض پہاڑ بعض شاہر، یہ جس شہر میں رہتے تھے کہ غار والے اور رقیم والے کانو تھے ہماری ایتوں میں سے کوئی عجیب چیز تعجب کی چیز تھے اب اس کے متعلق مختصہ یہ سنیے کہ ایک بادشاہ تھا دکیانوس کسی زمانے میں ایک بادشاہ کیا تھا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 کچھ دیر کے بعد ایک آدمی ان سے بولا بھائی بتاؤ تو میلہ چھوڑ کے ادھر بیٹھے ہیں بت پرستی چھوڑ کے بیٹھے ہیں وجہ کیا ہے دوسرا کہنے لگا یار بتانا کسی کو نہیں وجہ یہ ہے کہ میں اس بت پرستی سے کیا کرتا ہوں نفرت hmm. کرتا ہوں یہ میلے ٹھیلے بدماشوں کو میں नहीं نہیں سمجھتا میں اللہ کو واہد ہوں لا شریک سنتا ہوں اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دوسرا کہنے کا میں بھی ایسے تیسرا کہوں کا میں بھی ایسے تو ساتوں کیا ہوگا جی متفق ہو گئے توحید کے اوپر اب انہوں نے علیحدہ کو عبادت خانہ بنا لیا جیسے مسجد ہوتی ہے اس میں اللہ کی عبادت کرتے تھے بت پرستی نہیں کرتے تھے لوگوں نے بادشاہ تک رپورٹ پہنچا دی کہ اس قسم کے کہ اب سات وہابی بھی ہیں تمہارے شہر کے اندر سات وہابی بن گئے ہیں بہت پرستی چھوڑ دی ہوں نے. بادشاہ نے ان کو بلایا دے یہ شہزادے بادشاہ نے ان کو سمجھایا کہ بھائی باپ دادے کا مذہب ہے اس کے اوپر رہو کہنے لگے نہیں ہم تو اللہ کو وحدہ اللہ شریف سمجھتے ہیں. توحید کے سے ہیں بادشاہ کہنے لگا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 چنانچہ غار میں چلے گئے وہ اور ایک آدمی کا کتا تھا مثال تر وہ اس کے کوئی جانوار ہوں گے جانور کے لیے کتا پالا جاتا ہے نا بکرو کی حفاظت وغیرہ کے لئے کتا مانوس تھا وہ بھی پیچھے چلا گیا اب جب یہ سات آدمی غار کے اندر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا دے دی نیند دے دی اور نیند بھی تین سو نو سا کتنی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 اس نے روپیہ لیا تو تین سو سال کا پرانا سکا تھا دکیالوس کے دور کا اب تو بادشاہی بھی تبدیل ہو گئی تھی سمجھے اور بادشاہ گیا تم ہے سکہ دیکھا شکا دیکھی ارے میاں کہاں سے لائے ہو جی کہاں سے لائے میرا اپنا سکہ ہے نہیں تو چور آئے کہیں چوری کی ہے کوئی گڑھا کھودا ہے کہیں سے تیسے بھی لیں تین سو سا سال پرانا سکھا ہے اس کو بلاؤ اس کو بلاؤ چھ سات آدمی اکٹھے ہوگا بھائی چور ہے چور ہے پکڑ کے لے جاؤ بادشاہ کے پاس سمجھے تو پہلا بادشاہ تو مر گیا تھا نا اب موجودہ جو بادشاہ تھا یہ کیا تھا ماحد تھا سمجھے جو نام میں لکھواؤں گا یہ بادشاہ کہتا تھا کہ قیامتانی ہے بادشاہ کہتا تھا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 پہلے بادشاہ سے تنگ ہو کے اللہ نے ہمیں سلا دیا اس کے بعد اللہ نے ہمیں جگا دیا اس نے کہا ایک دریل تو یہی ہو گئی کہ جیسے اللہ نے ان کو تین سو سا نو سال کے بعد اٹھایا ہے مردوں کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا میرے لیے دریل ثابت ہو گئی اس کو کھانا مانا کھلایا اور کہنے لگا ان بزرگوں کی زیارت کریں پھر نے کوئی فوجی وغیرہ لے کے جماعت لے كے غار کے اوپر پہنچا نے کا حضرت پہلے غار میں داخل نہ ہو وہ ڈر جائیں گے وہ سمجھیں گے کہ پرانا بادشاہ وہ ذکیانوس میں ان کو پہلے مبارک مبارکبادی دوں یہ گیا مبارک مبارکبادی دی کہ اب نیک بادشاہ ہے. بادشاہ آیا ہے. کھانے مانے لایا ان کو کھلائے بات چیت کرتے رہے پہ انہوں نے اجازت چاہی بادشاہ سے کہ ہم اللہ اللہ ادھر کرتے رہیں گے وہاں نہیں جائیں گے شہر کے اندر بادشاہ نے اجازت دے دی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 بعض بعض معرف القرآن کے بھی بعض مقامات کے اندر پیٹرا کے بجائے یہ ٹے پہلے لکھ دیتے ہیں ٹپرا وہ ٹپرا نہ پڑھنا کیا پڑھنا پاکو پہ پہلے پڑھنا پیٹرا کیونکہ انگریزی پیٹرا ہے اور عربی کا ہے بترا ہے تو بترا کا پیٹرا ہی ہوگا وہی شہار ہے رقیم کا ولّہ عالم واللہ ثواب دیکھو جی کانو من آیات نا عجاب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 تین سالوں سا پھر اٹھایا ہم نے ان کو تا کے جانے حکمت باس تاکہ جانے کون سا دیو گرہوں میں سے زیادہ واقف ہے واسطے اس مدت کے ٹھہرے دو گرا وہی کوئی کہتا تھا ایک دن کوئی کہتا تھا بعض دن آگے نہ ہم نہ کچھ تفصیل قصہ پہلے اجمال ہے قصہ تھا اب کیا ہے جی تفصیل کی ساتھ www, www. ہم بیان کرتا ہیں تجھ پہ ان کا واقعہ ٹھیک ٹھاک بے شک وہ چند نوجوان تھے آمنو بھربہم درجات ہدایت لکھو درجات ہدایت آمنو بھربہم نمبر ایک یہ ہدایت کے درجے ہیں ایمان لائے اپنے رب کے ساتھ مزدنا ہم حدا درجہ ہدایت نمبر کتنی اور ہم ان کی ہدایت کو بڑھاتے رہے وربۃ نالا قلعہ یا نمبر کتنی اور گرے لگا دی ہم نے ان کی دلوں پہ پہلے میں نے عرض کیا تھا ابتدا میں ایک ہے خاط ملال کالب دوسرا ہے رب تلال کالب خاط کس کو کہتے ہیں گمراہی کا انتہائی درجہ جس کے بعد ہدایت ممکن نہیں ہوتی اور رب تلال کالب کیا ہے ہدایت کا انتہائی درجہ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 اگر ہم عبادت کریں تو بے شک کہیں ہم اس وقت زائد بات ہا قوم اُنہ قوم یہ ہماری قوم ہے جنہوں نے بنا ڈالے سوائے اللہ کے معبود کیوں نہیں لے آتے ان کی معبودیت کے اوپر کوئی دلیل واضح جب نہیں لاتے تو سونے لیں کون بڑا ظالم ہے اس سے جو بانتا ہے اللہ کے اوپر جھوٹ کہتا ہے کہ خدا کے شریک ہیں